رسم اللہ مین اسراط السرال محرا سیدیہ ابل مسری اور ماباری مل گمین سیدہ عائشہ صدیفہ ربی اللہ الطعن کی روایت بخاری میں ہے فرماتی ہیں کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا تما یفر جو اگل فلاد کی گالی کا سعود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو और اور پھر اس دھلے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے اور میں اس گوئی ہوئی جگہ کو گیلی جگہ کو دیکھ رہی ہوں اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے تم تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خود کے خاص کر دیتی دھو دیتی آپ اس میں نماز پڑھتے نجاست اگر کپڑے کو لگ جائے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 وہ کپڑا پاک ہو جائے گا آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں وہ پاک تھا ہاں اگر بچی چھوٹی ہے تو وہ چاہے ایک دن کی بچی ہی کیونہ ہو اس کے پیشاب کو دھونا پڑے گا اس کے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا سیدہ دن سے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم ملے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں ارشاد فرمایا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 تو بھی اس میں کوئی مظاہرہ اور خرچ نہیں ہے سونے کے خاطر وہ کپڑا پاس ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے بھائی